گ بل فری پل جلفت مچا گل ہی ول جنس میوک لو لو ک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 کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الْمُنَافِقِينَ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون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 ہاں <يَفْتَرُونَ> ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی یعنی ایک بوجھ خود گمراہ ہونے کا اور دوسرے بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے یا گمراہی پر مجبور کرنے کے اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں کی بعض پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں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 ناس ان ان وهم لا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون؟ الحسبین اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں انداز کلام سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے مراد وہ ظالم ہیں جو ایمان لانے والوں پر ستم توڑ رہے تھے اور اسلام کی دعوت کو زک پہنچانے کے لیے برے سے برے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا مجاہدے سے مراد ہے کفار کے مقابلے میں دین حق کا علم بلند کرنے اور رکھنے کے لیے جان لڑانا اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے یعنی اللہ اس مجاہدے کا مطالبہ تم سے اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کی اپنی کوئی ضرورت معاذ اللہ اس میں اٹکی ہوئی ہے بلکہ یہ تمہاری اپنی اخلاقی اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے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 کہ وہ ایمان سے باز آ جائیں اس پر فرمایا گیا کہ والدین کے حقوق اپنی جگہ پر مگر ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کے راستے سے اولاد کو روکیں میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک آمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے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 وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون؟ وقال الذيغنا ک فعول الذينا آمنُ تبیعو سلنا والنحم خطیا کم وما ب حاملینا من خطیا ہوم شہئی انہم ل یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو۔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 فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ پچاس کم ایک ہزار برس ان کے درمیان رہا آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آگھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے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 نشانِ عبرت بنا دیا۔ وا ابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس سے ڈرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو انما تعبدون من دون اللہ اوفانا وتخلقون افکا ان الَّذین تعبدون من دون اللہ لا يملکون لکم رزقا فبتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکرو لہن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 کوئی ذمہ داری نہیں ہے اولم يروا يبدئ الخلق ثم ان ذلك کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا ایادہ کرتا ہے یقیناً یہ ایادا تو اللہ کے لیے آسان تر ہے ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو امسما دونوں فلی تم نہ زمین میں آجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولائک یعسو من رحمتی و اولائک و اولائک لهم عذاب علیم جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں یعنی ان کا کوئی حصہ میری رحمت میں نہیں ہے ان کے لیے کوئی گنجائش اس امر کی نہیں ہے کہ وہ میری رحمت میں سے حصہ پانے کی امید رکھ سکیں اور جب انہوں نے آخرت ہی کا انکار کر دیا اور یہ تسلیم ہی نہ کیا کہ انہیں کبھی خدا کے حضور پیش ہونا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی بخشش اور مغفرت کے ساتھ کوئی رشتہ امید سرے سے وابستہ کیا ہی نہیں ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے فما كان جواب قومی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 آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں دنیا تمکی امتی بابو بابو مسری اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے یعنی تم نے خدا پرستی کے بجائے بت پرستی کی بنیاد پر اپنی اجتماعی زندگی کی تعمیر کر لی ہے جو دنیوی زندگی کی حد تک تمہارا قومی شیرازہ باندھ سکتی ہے اس لیے کہ یہاں کسی عقیدے پر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور ہر اتفاق اور اجتماع چاہے وہ کیسے ہی غلط عقیدے پر ہو باہم دوستیوں رشتہ داریوں، برادریوں اور دوسرے تمام مذہبی معاشرتی تمدنی اور معاشی اور سیاسی تعلقات کے قیام کا ذریعہ بن سکتا ہے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 اس وقت لوت نے ان کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں وہ زبردست ہے اور حکیم ہے دنیا وَإنَّهُ فِي لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نے اسے اسحاق اور یاقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا عجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً وہ سالحین میں سے ہوگا وَلُوطًا اذ طال لقومه ان اور ہم نے لوت کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا املتون جنوت نی ندی کلک ن جب کل کال بل انتمی کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے عذاب اگر تو سچا ہے لوت نے کہا اے میرے رب ان مفصدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما ورن جس اباہی مل مشرا کالو کالو انہ لکھو اہلی ہے دل قریا ان کی نو وال اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں اس بستی کا اشارہ قوم لوت کے علاقے کی طرف تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین کے شہر حبرون موجودہ الخلیل میں رہتے تھے اس شہر کے جنوب مشرق میں چند میل کے فاصلے پر بحیرۂ مردار کا وہ حصہ واقع ہے جہاں پہلے قوم لوت آباد تھی اور اب جس پر بحیرہ کا پانی پھیلا ہوا ہے یہ علاقہ نشیب میں واقع ہے اور جرون کی بلند پہاڑیوں پر سے صاف نظر آتا ہے اسی لیے فرشتوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں قال اِنَّ فِيهَا لُوطَا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجْيَنَّهُ وَأَهْلَهُ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 اصلنا لوطا سیئے بہم وضاق بہم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک و اہلك الا امرأتک كانت من الغابرین پھر جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے نا والا نو سکون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 کھلی نشانی سے مراد بحیرۂ مردار جسے بحر لوت بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کفوار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی بدولت جو عذاب آیا تھا اس کی ایک نشانی آج بھی شاہراہ عام پر موجود ہے جسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں کی بندگی کرو اور روزے آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتی نہ کرتے پھرو پھر مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ وعاد و ثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين اور عاد و ثمود کو ہم نے ہلاک کیا تم وہ مقام دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگزشتہ کر دیا حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسی بالبينات فاستكبروا فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقین اور قارون و فرون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا موسا ان کے پاس بینات لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا ضام کیا حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے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 آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے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 ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے کاش یہ لوگ علم رکھتے وہ اللہ عزیز اللہ کی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 مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے جز اکیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اتلو ما اوحیے الیک من الكتاب و اقم ان الصلاۃ تنھا عن الفحشاء والمنکر ول ذکر اللہ اکبر والله یعلم ما تصنعون اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کرو یقیناً نماز فہش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ فہش کاموں سے روکنا تو ایک چھوٹی چیز ہے اللہ کے ذکر یعنی نماز کی براقات اس سے بہت بڑھ کر ہیں وَلَا احلک بل بلتی احس نو لینی نل مو مہم وپولو ابندی اض نو کم ولا نو الا ہوں کم و نو لو مسلم اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں یعنی جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں ان کے ساتھ ان کے ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف رویہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اور ہر طرح کے مقابلے میں نرم اور شیری ہی نہ بنے رہنا چاہیے کہ دنیا دائیں حق کی شرافت کو کمزوری اور مسکنت سمجھ بیٹھے اسلام اپنے پیرو کو شائستگی شرافت اور معقولیت تو ضرور سکھاتا ہے مگر آجزی اور مسکینی نہیں سکھاتا کہ وہ ہر ظالم کے لیے نرم چارہ بن کر رہے اور ان سے کہو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 فَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اے نبی ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جس طرح پہلے انبیاء علیہم السلام پر ہم نے کتابیں نازل کی تھیں اسی طرح اب یہ کتاب تم پر نازل کی ہے دوسرا یہ کہ ہم نے اسی تعلیم کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے کہ ہماری پچھلی کتابوں کا انکار کر کے نہیں بلکہ ان سب کا اقرار کرتے ہوئے اسے مانا جائے اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ اس سے مراد تمام اہل کتاب نہیں ہیں بلکہ وہ اہل کتاب ہیں جن کو کتب الٰہیہ کا صحیح علم و فہم نصیب ہوا تھا جو حقیقی معنی میں اہل کتاب تھے اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں ان لوگوں کا اشارہ اہل عرب کی طرف ہے مطلب یہ ہے کہ حق پسند لوگ ہر جگہ اس پر ایمان لا رہے ہیں خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا غیر اہل کتاب میں سے اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں وَمَا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 فی صدور اوتوا العلم وما يجحد دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے یعنی ایک امی کا قرآن جیسی کتاب پیش کرنا اور یکا یک ان غیر معمولی کمالات کا مظاہرہ کرنا جن کے لیے کسی سابقہ تیاری کے آثار کبھی کسی کے مشاہدے میں نہیں آئے دانش و بینش رکھنے والوں کی نگاہ میں اس کی پیغمبری پر دلالت کرنے والی روشن ترین نشانیاں ہیں اور وہ ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے کہو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 اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قُلْ آمنوا بالباطل باللہ الخاسرون اے نبی کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ لَا گلاسوں یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا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 حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے تحت اور انہیں پتا چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے يا عبادی آمنوا ان ارض اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ یہ اشارہ ہے ہجرت کی طرف مطلب یہ ہے کہ اگر مکے میں خدا کی بندگی کرنی مشکل ہو رہی ہے تو ملک چھوڑ کر نکل جاؤ خدا کی زمین تنگ نہیں ہے جہاں بھی تم خدا کے بندے بن کر رہ سکتے ہو وہاں چلے جاؤ کلو ترجعون ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے من غرفاً من تحتها فيها نِعْمَ بہ الْعَامِلِينَ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے صبروا علی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں وَكَأَيِّن مِّن دابت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 یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَائِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ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 دو مانی دے رہا ہے ایک یہ کہ جب یہ سارے کام اللہ کے ہیں تو پھر حمد کا مستحق بھی صرف وہی ہے دوسروں کو حمد کا استحقاق کہاں سے پہنچ گیا دوسرے یہ کہ خدا کا شکر ہے اس بات کا اعتراف تم خود بھی کرتے ہو نو اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے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 تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفرانے نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں اچھا قریب انہیں معلوم ہو جائے گا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 کیا ان کے شہر مکہ کو جس کے دامن میں انہیں کمال درجے کا امن میسر ہے کسی لات یا حبل نے حرم بنایا ہے کیا کسی دیوتا یا دیوی کی یہ قدرت تھی کہ ڈھائی ہزار سال سے عرب کی انتہائی بد امنی کے ماحول میں اس جگہ کو تمام فتنوں اور فسادوں سے محفوظ رکھتا اس کی حرمت کو محفوظ رکھنے والے ہم نہ تھے تو اور کون تھا کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لمما جاءه فی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ کہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے جاہدو فینا سبلنا ان اللہ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دنیا بھر سے کشمکش کا خطرہ مول لے لیتے ہیں انہیں اللہ تعالی ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا بلکہ وہ ان کی دستگیری اور رہنمائی فرماتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہیں ان کے لیے کھول دیتا ہے وہ قدم قدم پر انہیں بتاتا ہے کہ ہماری خوشنودی تم کس طرح حاصل کر سکتے ہو ہر ہر موڑ پر انہیں روشنی دکھاتا ہے کہ راہ راست کدھر ہے اور غلط راستے کون سے ہیں جتنی نیک نیتی اور خیر طلبی ان میں ہوتی ہے اتنی ہی اللہ کی مدد اور توفیق اور ہدایت بھی ان کے ساتھ رہتی ہے اور یقیناً اللہ نیکو کاروں ہی کے ساتھ ہے